سید دا وان والا سیدال اشتہارات کے ذریعہ خوشوں اور خزوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے سے تشریف لائے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے سب سے بڑی بہن دعا جو ہم ابتداء میں کر لیں کہ اللہ ہم سب کو مجھے جس میں بولانگ کرنے سے یہاں اکٹھا کریں کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو بیان کرتے ہوئے میرے پیش نظر نظر بھی اللہ کی خوشنودی رہے a uh -huh. پرانے پاک میں ایک سو چودہ سو سر اور چھوٹی طویل سورتوں میں سب سے لمبی سورت سورت الباقار ہے جس کے چالیس رکو ہیں اور اڑھائی پاروں میں اسی طرح دوسری صورتیں کچھ اس سے چھوٹی لیکن قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی سورت وہ سورت ال ہے جس کی صرف تین آیتیں ہیں فسل لے لے ربے کا ون ہر ان شانیہ کا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پورا پرانے پاک اس کی ساری صورتیں فصاحت و بلاغت اور ایجاز کا مجسمہ ہے ہر صورت لاجواب ہے انتہا ہے فصاحت کی بلاغت کی لطافت کی کی مٹھاس کی انتہا ہے اسی لیے قرآن پاک نے اس زمانے کے مشرقین کو بھی چیلنج کیا جن مشرقین کو اپنی زبان دانی پر جن کو اپنی فساحت کو جن کو اپنی بلاغت پہ بڑا ناز تھا وہ کہتے ہم عرب ہیں اور ہمارے علاوہ سب اجم ہیں اجم کا معنی ہے گونگا انہیں اپنی زبان بانی پر فساحت پر بلاغت پر شعر و شاعری پر اتنا گھمان اتنا ناز ہے کہ وہ کہتے ہیں زبان صرف ہمارے پاس ہے ہمارے علاوہ سب ڈونگے ہیں اجم ہے ہم عرب ہیں جو لوگ اپنی زبان پر اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر اپنی شعر و شاعری پر نازا ہیں. ہے گھمنڈ ہے تو بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ان کی معصوم بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں فل بدی شیر کہتی ہیں اور شیر بھی اتنے خوبصورت کہ آج تک نبی پاک کی ناک میں شاید اس جیسے شیر کسی عربی نے بھی نہ کہے ہوں کسی نے بھی نہ بولے ہوں ہیں وہ معصوم بچیاں جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہی ہیں اور اطلاع پہنچی ہے کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں رحمت کائنات کا ورود ہو رہا ہے مکے سے کبا میں آئے کبا سے ایک دن مدینے کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں مدینے میں اطلاع پہنچی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے لینے کے لیے معصوم بچیاں وہ بھی ساتھ ہو گئی انہوں نے اپنے والد سے اپنے بڑوں سے آپ کے متعلق کچھ سن رکھا تھا جن لوگوں نے مکے میں جا کے آپ سے ملاقاتیں کی تھی انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ جن کا نام محمد ہے وہ کیسے ہیں ان کی شکل کیسے ہے وہ کیسے آدمی ہیں ان کی تعلیم کیا ہے تربیت کیسی دیتے ہیں یہ چھوٹی بیٹیوں نے بچیوں نے اپنے والدین بڑو سے بڑوں سے آپ کے متعلق کچھ سن رکھا تھا پہلے سے وہی نقشہ زین میں جما کے کھبا کے آپ کے استقبال کے لیے وہ بچیاں آئی ہیں گلیوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان بچیوں کے سامنے آئی اور ان معصوم بچیوں کی نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑی تو بچیاں فل بدی بول اٹھی کلال بدرو علینا شکرو علینا ماں دائی ہمارے باپ تو کہتے تھے وہ عبداللہ کا در یقین ہے وہ آمنا کا لال ہے اس کا نام محمد ہے وہ تو یہ کہتے تھے ہمارے زیر میں ان کے متعلق تو کچھ عجیب سا خاکہ تھا کہ وہ پیسے ہوں گے لیکن آج جو ہم نے ان کے چہرہ انور کو دیکھا ہمیں محسوس ہوا یہ تو چودھویں کا چاند چڑھایا پلا علینا من سنیات الودائی ودا کی گھاٹیوں سے چودھویں کا چاند باہر آ گیا ہے وجہ بکرو علینا ماں با اللہ بائی ہم پر شکر کرنا لازم ہے جب تک یہ دائی موجود ہے جب تک یہ دعوت دینے والا موجود ہے عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں جس قوم کی بیٹیاں شعر و شاعری کے میدان میں اتنی آگے نکل جائیں جس قوم کو یہ گھمنڈ ہو کہ زبان ہمارے گھر کی لونڈی ہے جس قوم کو یہ نخرا ہو کہ فساد ہمارے پاس ہے بلاگت ہمارے پاس ہے اس قوم کے اندر کھڑے ہو کر وہ آدمی جس نے کبھی تختی ہاتھ میں نہیں پکڑی کبھی قلم دوات کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا کبھی کسی سکون میں وہ نہیں گیا وہ اس قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے سناتا ہے اور جب قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں تو خود بنا کے لاتا ہے تو اس کو ڈرتا رہتا ہے تو فلال لوہار سے پڑھ کے آتا ہے تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے خنج بناتا ہے تو فساد و بلاغت کے دعوے دار اس قوم کو اللہ قرآن میں کئی جگہ چیلنج کرتی ہیں اور ظالموں میرے پیغمبر نے تو پڑا کسی سے نہیں میرے پیغمبر نے تو مکتب کا منہ نہیں دیکھا میرے پیغمبر نے تو تختی کو ہاتھ نہیں لگایا میرے پیغمبر نے تو قلم دوات کو ہاتھ میں آج تک پکڑا نہیں ہے انی ہے میرے پیغمبر اگر امی ہو کر میرا پیغمبر اس جیسی کتاب اس جیسی آیتیں پڑھ کے تمہیں سنا سکتا ہے تم کہتے ہو یہ خود بناتا ہے فاتو بے سورت مسلے اگر یہ خود بناتا ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت بناتے ہو تم تو پڑھے لکھے ہو تم تو لکھنا جانتے ہو تم پڑھنا جانتے ہو فساد و بلاغت پہ نہ شعر و شاعری کرتے رہتے ہو بنا کے لے آؤ اس جیسی ایک آیت تم پیش کرو اس زمانے کے مشرقین کو چیلنج کیا جن کو فساد و بلاغت بلاگت پہنا تھا اس زمانے سے لے کے آج تک اس قرآن پہ منکر اسلام کے دشمن میرے نبی پاک کے ویری اس کائنات اور دنیا میں آج تک موجود ہیں لیکن اللہ کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول ہو نہیں کر سکا اس جیسی ایک صورت بنا کے کوئی بھی پیش نہ کر سکا چیلنج آج بھی برقرار ہے اس جیسی الفاظوں سبحان اللہ کیا ہی رنگ ہے اب تو اور بھی ہماری زبان نہیں ہے نا ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ فساحت کے موتی کس طرح پروئے گئے بلاغت کو کس طرح سمویا گیا ہماری زبان نہیں ہے اردو ہماری زبان ہے آپ نے دیکھا ہے سورت رحمان کو اللہ نے شروع کیا نون نون جمع کرتے گئے الرحمان ہو اللہ مل خلق الانسان اللہ محلس ول کمر و بے حسبان و نجمو و شجرو کہیں جو اللہ نے ترتیب شروع کی اللہ نے فرمایا و زحا و سجا ماں ودا کا ربو کا وہ ماں کلا وخیرہ تو خی اللہ کا منل ربرزا جب وہ شروع کیا اسی کو اللہ لے کے چلے کہیں جو الف پہ ختم کی آیت کو پھر اسی کو لے کے چلیں یہ تو لفظوں کی فساحت ہے جو پرانے پاک نے بیان کی پھر اس کے معنوں کی جو لطافت ہے مطالب کی جو لطافت ہے اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں رنگ پیش کرتا ہے قرآن ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ تم زمین میں دانا بو کے جاتے ہو مشرقین مکہ شرک بھی کرتے تھے اور شرک کے ساتھ قیامت کے قائل بھی تھے وہ کہتے تھے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ہم رات رات ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ اٹھنا پڑے گا ہمیں اللہ دوبارہ بنا لے گا ہم قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں تو یہ دفن شدہ مردے جو ہیں یہ قبروں سے پھر باہر نکلیں گے ایک لو شرک کرتے تھے ایک وہ قیامت کو منتر تھے قیامت نہیں آنی مردوں نے قبروں سے نہیں نکلنا ہم نے جمع نہیں ہونا قرآن نے ایک آیت پیش کی اور کیسا خوبصورت انداز اپنایا اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھتے ہوتا ہے اس کو اندھیروں میں گم کر دیتا ہے وہ اللہ ہے نا وہ اللہ ہے نا جو اس نے اس دانے کا سینہ چیر دیا ہے پھر زمین کو پھاڑ دیا ہے اس کی کاپر باہر نکال دیا ہے اس سے پھر درخت بنا دیا ہے اس سے پھر میوے نکلنے لگے اس سے پھر پھل باہر نکلنے لگے یہ سارا بیان کر کے اللہ فرماتی ہے اور لوگوں جو تیرے بانی کو کتنی مدت کے بعد زمین سے باہر نکال سکتا ہے وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے وہ مردوں کو بھی باہر نکال سکتا ہے بڑے عجیب انداز اپنائے ہیں اللہ نے بلائش دیتے ہوئے قرآن پاک میں اس کی فساحتوں اس کی بلاغت آج بھی طوفار کے منہ پر تماہا ہے کہ اگر یہ کسی بندے کا تلاو ہے اس جیسی ایک سوے کا ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ مکے کا ایک مشہور شاعر لبید نامی نبی اس کا نام ہے بڑا مشہور شاعر ہے مکے میں اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی وہ دامن اسلام میں آ گیا شاعر شاعری اس کے ذیل میں گھسی ہوئی ہے جاہریت کے زمانے میں پورے عرب کے اندر بڑا کوئی شاعر نہیں تھا جب اسلام میں آیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کسی شاگرد نے اپنے استاد لبید سے پوچھا استاد محترم لبید صاحب شیر کہنے چھوڑ دیے اب شیر و شاعری نہیں کرتے ہو لبید نے کہا ابادل قرآن آبادل قرآن کیا قرآن کے بعد بھی شیروں کی کوئی حاجت رہ جاتی ہے یعنی لبی کہتا ہے کہ میں شاعر تو ضرور تھا لیکن قرآن کی فساحت نے میرا منہ بند کر دیا ہے قرآن کی بلاگت نے میرا منہ بند کر دیا ہے قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ جس میں اتنی فساحت ہو جس میں اتنی بلاغت ہو جس کے مضامین میں اتنی مجرت موجود ہو عجیب ندرت ہے آپ کے سامنے ایک جگہ پیش کروں ویسے سن لیں سورت کا نام ہے سورت قیامت نام سے ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ذکر کس کا ہوگا قیامت کا ہوگا اللہ جب اس کو شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لا تسمو بے ولا سمو بن نفس میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں لاٹ سیمو بے میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا سبن انسانوں اللہ نجما کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلا کادری نا البیہ بنانا کیوں نہیں ہم تو قابل ہیں کہ اس کے پورے پورے اکٹھے کر لیں اس کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیں قیامت کا دن وہ ہو دن ہوگا جب چاند بے نور ہو جائے گا جب سورج بے نور ہو جائے گا ساری کائنات ہمارے سامنے نے پیش کی جائے گی اللہ قیامت کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں انتیسواں پارا سورت کا نام ہے سورت قیامت فساد بلاگت اور نجرت حد کر دی اللہ نے لا لاسم واما بلاک ولا و بن نفس الاما ایاسب السانو اللہ نجما ازاما بلا کا بنانا بل یرید السانا یسالوان بول یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جاتی ہے اللہ فرماتی ہے مشرق انسان سمجھتا ہے کہ کون ہمیں اکٹھا کرے گا میری ہڈیاں کون اکٹھا کرے گا ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے پورے پورے اس کا رج رج اس کا ریشہ ریشہ اس کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن ہم اکٹھا کر لیں اس کو بیان کرتے کرتے کرتے کرتے اچانک اللہ کہتے ہیں لا تحرک بھی لسانک جلا دے ان جمع ہوا قرآن فائدہ ترانا ہو فتب قرآن نبی پاک کے پاس جب جبریل وہی لے کے آتے اور جبریل جب قرآن پڑھنے لگتے تو نبی پاک ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے نبی پاک کے دل میں یہ بات آتی تھی کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے کوئی آیت رہ نہ جائے نبی پاک کو سننا بھی پڑتا جبرین سے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی پڑتا تھا جبری کے ساتھ اس طرح نبی پاک کو مشقت ہوتی تھی تھوڑی سی دقت اٹھانی پڑتی تھی تھوڑی سی زیر تکلیف ہوتی تھی ادھر جبرین سے سنے ادھر ساتھ ساتھ پڑھے اللہ نے فرمایا لا تو ہی لسان کا لتا جلا بے. میرے پیغمبر جب جبرین قرآن پڑھ رہا ہو آپ زمان کو حرکت نہ دیا کرے تیری اتنی سی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں اتنی سی دن بھی مجھے عرض پر گوارا نہیں کہ میری بئی کے ذریعے آپ کو تکلیف ہو یا ذہنی طور پر آپ پریشان ہو جائیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں میرے پیغمبر آپ کو فکر تو صرف یہ پڑی ہے کہ کوئی چیز قرآن کی میرے سینے سے رہ نہ جائے جمع ہونے سے رہ نہ جائے ان جمع ہوا قرآن میرے پیغمبر تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا تو میرا کام ہے یہ تو میں نے کرنا ہے ہم نے جمع کرنا ہے ان میں علیہ جمع ہوں وہ قرآن فیضا کرا نہ ہو آپ سے بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جبریل قرآن پڑھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں معلوم ہوتا ہے قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ پڑھے باقی سنے بے سب سمجھ آئی تو بہت آئی قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ پڑھے تو دوسرے سنے یہ پڑھے تو نبی پاک سنیں یہ نہیں ہے کہ سارے ہی پڑھے امام بھی پڑھے اور متدیر بھی پڑھے سارے ہی پڑھنا شروع کر دو قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک پڑھے اور باقی سنے تبھی تو آپ کو کہا کہ جب گبرین پڑھے تو آپ نے زبان اور نہیں ہلانی گبرین پڑھے گا تو آپ نے سننا ہے تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا یا میرے پیغمبر یہ ہمارا کام ہے یہ چار آئے درمیان میں قرآن کے متعلق قرآن کے جمع کرنے کے متعلق قرآن کے بیان کرنے کے متعلق یہ چار آیتیں درمیان میں آئیں یہ چار آیتیں ختم کی آگے پھر صورت قیامت دیکھیے کل <تصفيق> بل تو ہبون آخرا وجوہی یو محض ناظرا ال ربی پھر کس کا پتا شروع ہو گیا پھر قیامت کا ذکر پھر آخرت کا ذکر پھر قیامت کا ذکر پھر پیشی کا ذکر اللہ کے سامنے آنے کا ذکر شروع میں بھی قیامت کا ذکر آخر میں بھی قیامت کا ذکر درمیان میں اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر گھبرا نہیں اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں رہنے دیں گے قرآن جمع کر دیں گے کہنا کیا چاہ چاہتا ہے قرآن بتانا کیا چاہ چاہتا ہے قرآن شروع میں بھی قیامت آخر میں بھی قیامت درمیان میں چار حیتوں کے اندر قرآن پانچ کے جمع کرنے کا تذکر کیا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے میرے پیغمبر آپ کو یہ وہم کہاں سے ہو گیا آپ کو یہ شک کہاں سے ہو گیا کہ میں آپ کے سینے میں پورا قرآن جمع نہیں کروں گا کوئی لفظ رہ نہ جائے میرے پیغمبر تجھے یقین ہے نا کہ قیامت کے دن ہم مردوں کو اکٹھا کریں گے میرے پیغمبر تجھے یقین ہے ہم پورے پورے جمع کریں گے ریشہ ریشہ جمع کریں گے ہلیاں جمع کر لیں گے میرے پیغمبر آپ کو یقین ہے نا کہ ہم قیامت کے دن سارے اجزا جمع کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تو میرے پیغمبر پھر فکر نہ کیا کر جو خدا قیامت کے دن مردوں کے ذرے ذرے جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے کی یہ قرآن کی قدرت ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے وہ چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے دلائل دوسرے پیش کر دیا کرتا ہے اور وہ دلائل دے کر اپنے دعوے کو قرآن ثابت کرتا ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا قرآن کی ہر سورت فسا و بلاغت کا حسین مجسمہ ہے قرآن کی ہر سورت فلا فساد و بلاغت اور مدرت اور ایجاد کا مرکہ ہے ہر سورت لیکن سورت کوثر اس میں تو حد ہدی ہو گئی ہے خدا کی اس میں تو حد ہدی ہو گئی ہے لفظ بھی انا تو اینا کن فسل لے لے ربی کا ان شالیہ کا لکھ یہ جو تین آیت بیان کی ہے لفظم بھی بڑی فساد ہے نفظم بھی بڑی بلاغت ہے لیکن ان تین آیتوں کے اندر جو مطلب اور معنی اور تفسیر اور مفہوم ان تین آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ جب میں بیان کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ تین چھوٹی چھوٹی آیتوں اور آپ کہتے ہیں کہ ان تین آیتوں میں یہ کچھ بند ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بندے نے اردو کا ایک محاورہ پیش کیا ہے آپ وہ محاورہ بولتے رہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنا پتہ نہیں اس نے یہ محاورہ کیوں بولا جس نے یہ محاورہ بنایا پتہ نہیں کس لیے محاورہ بنایا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا لیکن خدا دبا ہے یہ محاورہ سورت کو پر سو فیصد پھرتا تھا پرانے پاک کا وہ سمندر وہ جو ٹھاکے مار رہا ہے ایک سو تیرہ سورتوں میں وہ تیس پارے وہ ایک سمندر ہے قرآن پاک کا اس میں جناب مسئلہ توحید اس میں مسئلہ قیامت اس میں پہلی قوموں کے واقعات اس میں اقلی دلائل اس میں دلائل نکلیا پہلے نبیوں کو بطور دلیل پیش کیا فرشتوں کو بطور دلیل پیش کیا بعض اوقات پرندوں کو پیش کر دیا سمجھ گیا وہ بعض اوقات پرندوں کو پیش کر دیا وہ بال بعض اوقات چین کو پیش کر دیا بعض اوقات چینکی کو پیش کر دیا بعض اوقات پرندوں کی بات پیش کر دی بعض اوقات فرشتوں کی بات پیش کر دی بعض اوقات پہلے نبیوں کی باتیں پیش کی اسحاب طاقت کو پیش کر دیا حضرت خضر کو پیش کر دیا کو پیش کر دیا یہ قرآن پاک کا ایک سمندر ہے قرآن پاک میں مضامین کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے اس میں دلائل موجود ہیں اس میں مسئلہ توحید کا بیان ہے اس میں اقلی دلائل ہے اس میں جنت کے تذکرے ہیں اس میں جہنم کے اس میں میرے پیارے پیغمبر کی سیرت ہے اس میں نبی پاک کی تعریفیں نبی پاک کے اوساف ہیں نبی پاک کے وصف ہیں نبی پاک کی تعریفیں کی گئی ہیں یہ سارا قرآن پاک جو مضامین کا ایک تھا مارتا ہوا سمندر ہے اللہ نے اس سمندر کو صورت سورت میں بند کر دیا جو کچھ پورے قرآن پاک میں بیان ہوا وہ سب کچھ اللہ نے صورت کوسر میں بیان کر دیا شرکین مکہ تھے نا تو میں نے عرض کیا زباندانی پہ بڑا ناز تھا تو وہ, وہ ان میں بڑے بڑے شاعر تھے نا مشہور استاد وہ قصیدے لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ آ کے اپنے قصیدے لٹکا دیا کرتے تھے چلا جاتا پھر وہ بتاتا کہ یہ پہلا نمبر ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے وہ فیصلہ کرتا بڑے بڑے شاعر وہ کثیدے وہاں لٹکاتے جب سورت کوثر اتری ایک صحابی نے سورت کوسر لکھ کے وہاں لٹکا وہ آیا عرب کا شاعر دوسرے شاعر بھی آئے انہوں نے بھی دیکھا وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا اس نے پڑھا دوبارہ پڑھا سے مارا پڑا ان نہ آئی نہ کل کنسر فسلے لے ربی کا ون ان نشانیا کا ون زبان دان تھا عربی اس کی زبان تھی وہ جانتا تھا سلے کے کیا میں نے ون کے کیا میں نے کو کے کیا میں نے اب تر کے کیا میں نے آ کئی نا میں کیا لطافت مٹاس موجود ہے خطاب کس خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے جانتا تھا اس نے کلم ہاتھ میں پکڑا اور لکھتا ہے مجھے کامات رب کی کسم ہے یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان یہ کلام لکھے کوئی بشر یہ کلام لکھے محاذہ کلام البشر یہ کہہ کے اس نے اس کتبے پہ یہ لکھا اور اس کے بعد اس نے آڈر دیا کہ اس صورت کے لٹکنے کے بعد سارے قصیبے اٹان سارے کسیبے اٹان اب کسی قصیبے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہاں کسیبے لٹکنے ختم ہو گئے سورت کوسر نے اس کی انتہا کر اللہ نے سورت کوسر میں سم قرآن کے مضامین کے سمندر کو سورت کوشل میں بند کیا ہے ہم اس کو تفسیر سے ذکر کریں گے آج دوسرا میں نے آپ کے دین میں خاکہ تھا اٹھانا ہے باقی آپ کے دین میں کھاتا تھا بیٹھو اور آگے ہمیں تفسیر سمجھنے کے لیے آسانی ہو پورے پرانے پاک میں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وادی ہیں مستاخ ہیں بے ادب ہیں نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں لیکن آج سنی ہم سے پورے پرانے پاک میں ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہے اس کی پورے پرانے پاک میں اللہ نے صرف تین مضمون بیان کیے چوتھی کوئی چیز ذکر نہیں کی صرف تین مضمون ہیں جو پورے پرانے پاک میں اللہ نے بیان کیے ان میں ایک مضمون اللہ نے جو قرآن پاک کے مختلف اوراق میں مختلف صورتوں میں بیان کی ہے وہ مضمون ہے مقامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا مقام کیا ہے میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے میرے پیغمبر کا درجہ کیا ہے میرے پیغمبر کی منزلت کیا ہے میرے پیغمبر کی پوزیشن کیا ہے میرے پیغمبر کا ش... میرے پیغمبر کی شان کیا ہے یہ ایک مضمون پورے قرآن پاک میں بیان ہوا تھوڑی سی میں آپ کو سیر کرواؤں چند جن جگہ دکھا سکتا ہوں زیادہ نہیں کہ پھر بہت طویل ہو جائے گی بات پہلا مضمون جو قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا اس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ دوسرا مضمون جو قرآن پاک کے مختلف صفحات میں بیان کیا گیا اور اس کو زیادہ جگہ دی گئی اس کو زیادہ جگہ دی گئی اس کو زیادہ اہمیت دی گئی پرانے پاک میں اس مضمون کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب جس پیغمبر کو ہم نے اتنی عظمتیں دی جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مقام دیا پہلا مضمون مقام محمد سمجھ آگے دیر میں پہلا مضمون کیا ہے جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مقام دیا جس شخصیت کو ہم نے اتنا درجہ دیا جس شخصیت کو ہم نے اتنی شان دی وہ کہتا کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے وہ لوگوں سے منوانا کیا چاہتا ہے سر گخمی کروا رہا ہے گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہیں پتھر مارے گئے کانٹے بچھائے گئے گالیاں نکالی گئی ہیں شاعر شاعر دیوانہ مجنون سابی سب کچھ کہا گیا کردار کشی ہوئی مارا گیا وطن سے نکالا گیا آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے اس کا پیغام کیا ہے وہ منوانا کیا چاہتا ہے یہ دوسرا مجمون ہے جو پرانے پاک کی اسی صورتوں میں بیان کتنی صورتوں میں اسی صورتیں بکف کی اللہ نے قرآن پاک کی اس مضمون کے لیے پڑھیے میں آپ کو کہوں گا اگر اس پہ غور کیجیے آپ تلاوت کریں گے رمضان المارک میں قرآن پاک کی اکثر آپ کو موقع ملے گا تلاوت کرنے کا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اساتذہ کے استاد تھے جنہوں نے ہماری جماعت کے اکادرین کو قرآن کی تعلیم دی تفسیر پڑھائی اور پھر ان کے شاگردوں نے ہمیں پڑھایا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں قرآن پڑھو اللہ تعالی جو سورت بھی نازل کرتے ہیں اس سورت کے اندر احکام بیان کریں اس سورت کے اندر جتنے مسائل اللہ بیان کریں اللہ ہر سورت کو ختم کرتے ہیں مسئلہ توحید پر اختتام کرتے ہیں مسئلہ ہے توحید پر ختم کرتی ہیں اللہ اس صورت کو مسئلہ ہے توحید پر سورت توبہ کو ختم کیا مسئلہ ہے توحید پر سورت کاپ کو ختم کیا مسئلہ ہے توحید پر سورت ہجر کو ختم کیا مسئلہ ہے توحید پر سورت بنی اسرائیل کو ختم کیا مسئلہ ہے توحید, توحید پر اللہ سورت کے آخر میں اپنی توحید کا تبکرہ کر کے بتانا چاہتی ہیں لوگوں سورت میں تم نے جو کچھ پڑا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے وہ بہ شریک مانو میری عبادت کرو میری پوجا کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ بناؤ دوسرا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر پیغام کیا دیتا ہے میرا پیغمبر منوانا کیا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کو اتنے مرتبے دیے پیغمبر کو اتنے مقام دیے اس مسئلے کی وجہ سے پیغمبر کو اتنی شان عطا کر دی ہم نے اور تیسرا مضمون وہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان کیا کیا گیا وہ مضمون ہے انجام محمد رسول سلو انجام کیا ہوا یہاں آخر نتیجہ کیا نکلے گا انجام کیا ہوا کون جیتا کون ہارا کون کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ اس کی مخالفت بڑی ہوئی اس سے جنگیں بڑی لڑی گئیں اس پر فتوے بڑے لگائے گئے اس کا راستہ بڑا روکا گیا اس کو مارا گیا جنگیں اس سے کی گئیں نتیجہ کیا نکلا انجام کیا ہوا کون جیتا کون ہارا کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا یہ ایک مضمون ہے جو پرانے پاک کی صورتوں میں بیان ہوتا ہے انجام اس کا کیا نکلا انجام اس کا کیا نکلا کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ نبی پاک کے چچا تھے جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ میرے پیغمبر کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو لغ لوحان کیا تھا وہ میرے پیغمبر کے چچا تھے ان کا انجام یہ نکلا کہ تبت جگا ابھی لاہر نہ سب ہم جہنم میں ڈال دیں گے رسیاں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نبی پاک کے چچا کو اللہ فرماتی ہے انجام کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا جنہوں نے مخالفت کی تھی ہم نے ان کے ہاتھ توڑ کر جہنم کے گڑوں میں پھینک دیا جنہوں نے میرے پیغمبر کو مان لیا وہ چلتے فرش پہ تھے ان کی جوتیوں کی آگ جنت میں پہنچا کیا بدلا اس کا کامیاب کون ہوا ناکام کون ہوا فاتح کون بنا شکست کس کے مقدر میں آئی اور جنت کا وارث کون بنا جہنم کا سزاوار کون ہوا اس دنیا میں کون ہارا کون جیتا جنت کس کے لیے بنی بنی اور جہنم کا سزاوار کون بنا انجام کیا ہوا تھا اس کا انجام محمد الرسول اللہ یہ تین مضمون قرآن میں بیان ہوئے ہیں. پھر ایک دفعہ بتا لو کوئی نہیں بتائے گا آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک مضمون قرآن میں بیان ہوا مقام محمد الرسول اللہ دوسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا پیغام محمد الرسول اللہ اور تیسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا انجامے انجام محمد الرسول اللہ اس کا انجام کیا نکلا یہ تین مضمون قرآن پاک کی اورق میں اللہ نے بیان کیے اور پھر اللہ نے ان تینوں مضمونوں کو سورت کوسر کی تین آیتوں میں بیان کر یہ تین مضمون جو پورے قرآن میں اللہ نے پھیلائے تھے اور یہ سمندر پھاٹے مار رہا تھا ان کو اللہ نے سورت کوسر میں بند کیا مقام محمد الرسول اللہ انا کرم سر اس میں مقام محمد الرسول اللہ انا آ کوئی اور فسل ربک فصلے ربک ون ہر نمال پڑھ اپنے رب کے لیے ون ہر قربانی کر اپنے رب کے لیے اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ یہ ہم بیان کریں گے نمال پڑھنے کا کیا مطلب ہے قربانی دینے کا کیا مطلب ہے نماز تو ہوتی رب کے لیے پھر کیوں کہا گیا فصل لے, لے رب بیان کریں گے ان اللہ اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ ان نشانیہ کا ہوے پیغمبر تیرا دشمن ابتر ہے تیرا دشمن نسل کٹا ہے تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں گے تیرے دشمن کا دنیا میں نام مٹائیں گے ہمارے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو ہم جہنم میں ڈال دیں گے بے شک تیرا دشمن نسل کتا ہے تیرا دشمن مکتور نسل ہے تیرا دشمن اب تر ہے تیسری آیت میں بیان کیا انجام محمد اللہ. اللہ علیہ وسلم پیغام محمد رسول اللہ مقام محمد رسول اللہ پیغام محمد رسول اللہ اور تیسرا مضمون انجام محمد رسول اللہ پہلا مضمون جسے قرآن کے ورقوں میں بیان کیا وہ کیا ہے میں کہتا ہوں میرے نبی پاک کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے عظمتیں کیا ہے رشوتیں کیا ہے کوئی بندہ اس کو بیان کرے حق ادا کرے ناممکن کوئی بندہ نبی پاک کے مقام کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کوئی عالم کوئی شاعر کوئی مورخ کوئی قبال کوئی ناخان کوئی دی غیر میلا کوئی بندہ بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے جھوٹ بولتا ہے نہیں ہو سکتا بندوں کا کام ہی نہیں ہے اگر اللہ کا اگر نبی پاک کا صحیح مقام اور منزلت کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے کیوں کاریگر کو پتا ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے یہ کس قیمت کی جس نے जिसने ہے جس نے سوارا ہے جس نے تخلیق کی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے نبی کی قیمت کیا ہے ورنہ وہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے حق ادا کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بارہ ربی ربل کو ایک منایا ہم نے حق ادا کر دیا مولوی صاحب بازاروں میں آ کے دکانوں کے سامنے کہتے ہیں آج کا دن بڑا مبارک ہے جی بارہ ربی رول کا دن ہے ہمارے پیغمبر اس میں پیدا ہوئے تھے لہذا یہ دن مبارک ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا زہر آپ نے محسوس نہیں کیا کہ مولوی صاحب بازاروں میں آ کے یہ کہتے ہیں آج کا دن مبارک ہے اس لیے کہ بارہ ربی اول ہے اور اس دن میں ہمارے پیارے پیگمبر پیدا ہوئے تھے میں کہتا ہوں ظالم انسان تم نے کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا کائنات کی اتنی عظیم ہستی اور ان کے آنے سے صرف ایک دن مبارک ہوا بال ربی صرف ہم سے پوچھ جن کو تو گستاخ رسول کہہ دیتا ہے بے ادب کہہ دیتا ہے ہم سے پوچھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن میرے پیغمبر پیدا ہوئے تھے وہ دن بھی مبارک تھا وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک ترف ایک دل مبارک کا دل مبارک ہوا ہمارے نبی اس دل پیدا ہوئے تو نے کائنات کی عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنا دیا پہاڑیوں پہ خوش ہوتا ہے اگربتیوں پہ خوش ہوتا ہے موم بتیوں پہ خوش ہوتا ہے ہمارا نبی چراغوں پہ خوش ہوتا ہے تو نے نبی تو سیاسی لیڈر کی طرح سمجھا تو نے کہا نبی اس طرح خوش ہوتا ہے اور ظالم انسان حافظ نے نبی پاک کا قصیبہ کہا تھا میرے نبی کی تعریف کی تھی عظمتوں کا اعلان کیا تھا کرتے کرتے کرتے اتنا اونچا لے گیا اتنا اونچا لے گیا اتنا اونچا لے گیا تو کہ کہتا ہے یا صاحب ال یا سید البشر الشرک القد نبر ال کمر اور حسینوں سے زیادہ حسین اور جمیلوں سے زیادہ جمیر میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چاند اپنی چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے لقد نور المر چاند کی روشنی جو ہے تیرے چہرے کی چمک سے وہ کے لے گئے اتنی تعریف کی اتنی توصیف کی لیکن آخر میں ہتھیار پھینک کے قلم رکھ کے حافظ شیرازی کہتا ہے لا یم کے مساؤ کما کا نہ صناؤ کما کا نہکو جس طرح میرے پیغمبر کی تعریف کرنے کا حق تھا مجھ سے وہ تعریف نہ ہو سکی اور لوگوں میں کتنے قصیدے بولوں ایک ہی بات کیوں نہ کہہ دوں بعد از خدا بزرگ تم کسان ایک اللہ سے نیچے اور ساری کائنات سے اوپر ایک اللہ سے کم اور پوری کائنات سے آلہ افضل اشرف اگر کسی کا مرتبہ و عظمت ہے تو وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے جس اللہ نے بنایا جس اللہ نے سنوارا جس اللہ نے نین نقشے بنائے جس اللہ نے میرے پیغمبر کا دل سنوارا وہ دل کتنا خوبصورت ہوگا میرے نبی کا دل ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا وہ سین کتنا خوبصورت ہوگا جس سینے نے قرآن کا بوجھ اٹھایا جس اللہ نے اپنے نبی کا سینہ سنوارا جس اللہ نے اپنے نبی کا دل بنایا جس اللہ نے اپنے نبی کے ابن بنائے جس اللہ نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کیسا بنایا میں نے کیسا, کیسا بنایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے لہذا ایک مضمون قرآن پاک میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے کبھی اللہ تعالیٰ فرما فرماتی ہیں الم نشر اللہ کیسا رکھ الم نشر کا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ذرا پیچھے جائیے کوہے پہ جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں نبوت مل گئی ہے نبوت مل گئی ہے اللہ فرماتی ہے از حب علا فراؤن ان جاؤ فراؤن کے دربار میں اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے اس کو جا کے میرا پیغام پہنچا اس کو کہ رب تم نہیں اس کو کہ رب تو نہیں رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا یا میرے کلی یا میرے حضرت موسا فرون کے دربار میں جا حضرت موسا نے احتجاج کی ہاتھ بلند کر دیے رب شراہلی صدری وہ یس امری واہل خدا تم ملنے سانی یف کولی میرے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے اللہ میرے شرح صدر کر دے میں فران کے دربار میں جاؤں میں بیان اچھی طرح کروں میری زبان کی لکنت کھول دے میں دلائل اچھے پیش کروں ربی بھی شرحلی صدری مولا میرا سینہ کھول دے ارے یہی فرق ہے کلیم میں اور میرے پیغمبر میں کہ انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے اپنا سینہ کھلوایا انہوں نے نہیں مانگا اللہ نے بل مانگے کہا علم نشرح سب رکھ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول مجھے اللہ فرماتے ہیں رفانا, ذکرک رفانا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر آپ کے نے بلند کیا رفانا لاتا رفانہ لاٹا ذکر کا رفانہ لتا کیسے میں نہ کریں گے ہم نے بلند کیا لاتا تیرے لیے ذکرک تیرہ ذکر اور اگر اللہ یوں کہہ دیتے تو رفانہ ذکر کا ہم نے بلند کیا تیرا ذکر تو مقصد حاصل تھا کہ کوئی نہ ہو مقصد حاصل ہو گیا تھا رفانہ ذکر کا ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر لیکن نہیں کہا رفانہ ذکر نہیں کہا بلکہ فرمایا رفانہ لا کا رفانہ علاقہ ان علاقہ نے بڑا مزہ پیدا کیا ان نے بڑا قید پیدا کیا ان نے بڑا سرور پیدا کیا ذرا اور پیچھے چلے جائیے نبی پاک کھڑے ہیں نبی پاک کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک لاشریق کا علاقہ لا شری کا ان انمدا ون نی متا لکا لا شری کا ان انمدا ون نئی متا لکا نبیر پاک اللہ کی تعریف فرش پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو وہ نبیر پاک کہتے ہیں لاشری کا ان انمدا ون نی متا انمدا لکا لکا لکا کے ساتھ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر فرش پہ کھڑے ہو کر جب تیرے گیت گاتا ہے تو کہتا ہے لا شریف کا ان الحمدہ لکا لاکہ وننیما کا لاکہ لکا لکا لاکہ کے ساتھ میری تعریف کرتا ہے میں فرش پہ بیٹھ کے تیری تعریف کرنے لگا ہوں میں بھی کہتا ہوں رفانہ لکا رفانہ ہم نے بلند کیا تیرے نہیں ذکر کا تیرا ذکر گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر تیرا ذکر اگر بلند نہ ہوتا میری خدائی میں کوئی فرق آتا تھا میری خدائی میں تو کوئی فرق نہیں آتا تھا ہم نے بلند کیا تیرے لیے بلند کیا تیری حدمتوں کے لیے بلند کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا جبریل امین سے پوچھا نبی پاک نے اور صحابہ نے پوچھا نبی پاک سے یا رسول اللہ ذکرت اس کا کیا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے میرا سونا پیغمبر جہاں, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا جہاں میں یاد کیا جاؤں گا وہاں تم بھی کیا جائے گا آزان میں پہلا ذکر میرا پھر ذکر تیرا تقدیر میں پہلا ذکر میرا پھر ذکر تیرا کلمے میں پہلے ذکر میرا پھر ذکر تیرا جنازے میں پہلے ذکر میرا پھر ذکر تیرا میرے پیارے پیغمبر قبر کا سوال و جواب بھی پورا نہیں ہوتا جب تک پہلے ذکر میرا پھر ذکر تیرا پھر ذکر یہ ایک مضمون ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو اللہ وسلم بس بلائی لائیزا سجا مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے مجھے رات کی قسم ہے جب رات میں ہر چیز حاقل ہو جاتی ہے اور بڑی گہری رات تاری ہو جاتی ہے ہر چیز سکون پکڑ لیتی ہے میرے پیارے پیغمبر مجھے دن کے چڑھنے کی قسم مجھے رات کے اندھیرے کی قسم ماں ودا رب کا ربو کا و ماں کلا تیرے رب نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا کتنا خوبصورت ربو کا میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں تیرا رب تج سے ناراض ہو کوئی نہیں ہوگا تو خرید اللہ کا منل اونا میرے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا آنے والا مہینہ پہلے مہینے سے بہتر ہوگا والا سون تھا کا ربو کا فتر جا میرے پیغمبر میں تجھے اتنا کروں گا اتنا کا کروں گا اتنا کا کروں گا فترزا تو خود بول اٹھے گا مولا میں راضی ہو گیا مولا میں راضی ہو گیا بلا سعود سیوتی کا ربو کا فترزا یہ ایک مضمون ہے جس کو ہم نے مقام محمد الرسول اللہ کا نام دیا ہے یہ قرآن کے مختلف اورات میں اس کو ذکر کیا تبت یدابی لہب اس میں بھی متعلق کہے تھے جب ابو لہب نے کہا تھا جما تنا تب بل کا سائر الحاظہ داؤتنا واہ ہمارے بھتیجے تو نے صفا کی پہاڑی پر ہمیں اس کے لیے اکٹھا کیا تھا اور تیرا سارا دن برباد ہو جائے تیرا سارا دن غارت ہو جائے تیرا سارا دل برباد ہو جائے پھر پتھروں کی بارش کر دی تھی ابو لہب نے نبی پاک بڑے پریشان ہوئے جو قوم کبھی امین کہتی تھی آج دشمن بن گئی جو قوم کبھی صادق کہتی تھی آج کزاب کہنے لگی جو قوم کبھی گلے میں ہاتھ ڈالتی تھی آج وہ گلے میں کانٹے پھینکنے لگے جو قوم کبھی قوم کبھی فیصل مانتی تھی سالش مانتی تھی آج وہ مجمون کہنے لگے پتھر مارنے لگے بڑے پریشان ہوئے چچا کو جواب کیا دوں یہ کہتا ہے تیرا سارا دل برباد ہو جائے تب مل کا سائے ریاؤں تب سائر جاؤں تیرا سارا دن برباد ہو جائے چچا کو جواب کیا دوں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر چچا نے آج سے پہلے تو پتھر کبھی نہیں مارا تیری پیدائش پہ تو اس نے خوشیاں منائی تھی تیری پیدائش پہ تیری پیدائش پہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی تیرا میلاد بھی اس نے منایا تھا کبھی تجھے پتھر اس نے نہیں مارا کبھی گالی اس نے نہیں نکالی تو اس سے پیار کرتا تھا بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا میرے پیغمبر تیرے چچا نے پہلے تو پتھر کبھی نہیں مارے آج کیوں مارے آج اس لیے مارے کہ تم نے میرا نام لیا نے کہا لا اللہ ت نے ان کے مابودان باطلہ پہ ضرب لگائی تو نے میری توحید کا اعلان کیا تو نے میری محدانیت کو بیان کیا میرے پیغمبر میرا نام لیا تب تجربے پتھر لگے میرے پیغمبر جواب تھی نے نہیں دینا ترش پر میرا گلہ نہیں سہ سکتا میں بھی ارش پہ تیرا گلہ نہیں سہ سکتا جواب میں دوں گا تیری طرف سے تبت بت یادا بھی قرآن پاک میں ایک مستقل مضمون پیال ہوا ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی پاک کی عظمتوں کا ذکر ہے نبی پاک کی حسرتوں کا ذکر ہے نبی پاک کی بلندی شان کا ذکر ہے بعض ایتوں میں نبی پاک کے آداب سکھائے گئے ہم نے اگلے میں یہی سے بات کو شروع کرنا ہے وہ اگر ایک دفعہ پھر پڑتی ہے پیچھے پورے قرآن میں کتنے مضمون شاہباش مقام محمد الرسول اللہ پیغام محمد الرسول اللہ انجام محمد الرسول اللہ ان تینوں مضمونوں کو صورت کوثر کی کتنی آیتوں میں تین آیتوں میں اللہ نے ان تینوں مظموں کو پرویا سمویا دریا کو سورت کوسر میں بند کیا مقام محمد انا آ تو کل کسل اور پیغام محمد فصل ربی کا ون اور انجام محمد ان شانیہ کا شاء اللہ آئندہ بھی یہی سے شروع کریں گے آج تو صرف تمہید ہم نے ایک تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا دلوں کو جلا ملی یا دل منور ہوئے یا سیراب ہوئے تو پھر یہ بات آگے تک بھی پہنچنی چاہیے ایک تو آپ فائدہ مجھ سے یہ کریں آپ آئندہ جمعہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو ضرور لائیں گے دعوت دیں گے دوستوں کو بھائیوں کو پڑوسیوں کو دعوت دیں گے اور آپ اس کے لیے مبلغ بنیں گے اور داع بنیں گے دعوت افطار کا جو پروگرام ہے آپ بیٹھ رہے ہیں ان شاء اللہ وفر انتظام ہو اور ایک بات دیر میں رکھا کریں یہ شادی نہیں ولیما نہیں کہ کسی کو کوئی شاعر نہ ملے گا وہ ناراض ہو یہ چند دوست انتظام کرتے ہیں مل جائے چیز جتنی مل جائے اسی پر اللہ یہ کہ آپ افطاری کے لیے نہیں آتے وہ زمن میں اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد تو دلچسپ ورنہ تو اس سے بہترین کھانے آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں بہترین کھانے آپ کے گھروں میں موجود ہیں اس کے لیے کوئی نہیں آتا ہر بندے کے پاس پھل فروٹ کھانا ہر چیز موجود ہوتی ہے مسجد کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے ورنہ عذاب لے کے جائیں گے اگر شور ہوا نا تو پھر بجائے ثواب کے عذاب ہوگا ہر بندہ اطمینان اور پھر عزت نفس بھی ہے وہ بھاگنا دوڑنا مطلب یہ عزت نفس نہیں ہے عزت نفس یہ ہے کہ بندہ کھانے کے پیچھے نہ بھاگے کھانا اس کے سامنے خود بخود آئے یہ عزت نفس ہے عزت نفس قائم رکھیے دعا مانگیں گے اس کے بعد باہر آپ کا انتظام ہو رہا ہے آپ کے لیے جن حضرات کو مثلا اگر جہاں سستی قاہلی ہو جاتی ہے تو میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کے ساتھ کچھ یا زیادتی ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا اجتماع اتنے بڑے اجتماع کے لیے انتظامات کرنا اس میں سستیاں بھی ہو جاتی ہیں آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے بلکہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ آگے بھی محنت ہو کریں دعا کر لیجیے الحمد للہ اللہ ارحم علین ارحم علین یا, یا قیوم بے رحماتے کا نستاویز افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے افطار سے پہلے مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا تو رد نہیں کرتا رد نہیں ہوتی وہ دعا فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں لہذا ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ فر ظلو یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو مع فرما دے گا یا اللہ جو گناہ ہم نے آمدن کیے بھول کے کیے یا اللہ الانیتن کیے سرن کیے میرے اللہ سب کی معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ یا اللہ ہر شرک ہر بدت وہ ہماری زندگی میں ہم سے ہوئی ہمیں پتہ ہے یا نہیں یا اللہ تم نے شرک کو معاف نہیں کرنا بندہ اسی طرح مر گیا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا اللہ ہم نے جو شرک جان بوجھ کے کیا یا ان جانے سے ہو گیا ہر شرک اور ہر بدت سے ہم معافی مانگتے ہیں. ہم, ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے شفائے کاملہ عطا فرما دے اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے میرے اللہ یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں کسی معاملے میں بھی پریشان ہیں دنیا کے معاملے میں دکان کے معاملے میں گھر کے معاملے میں برادری کے معاملات میں یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی دور فرما دے میرے اللہ یا اللہ ہماری پریشانیاں ٹال دے یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے جو مقروض ہیں بیچارے لوگ یا اللہ ان کو قرضہ اتارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے بچوں کو روٹی تک کما کے نہیں کھلا سکتے بے روزگار